ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تصور رکھ دیا جنت کا شوق رکھ دیا ہر انسان پیداشی طور پر جنت کا طالب ہے یعنی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پیدائش سیکنگ انیول ہمیں سر سات جنت طالب بنا ہوا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے جنتی گھر ملے جنتی فیملی ملے جنتی زندگی ملے اس لیے بسا ہوا ہر آدمی لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا نہیں ہے جنت تو آخرت کی دنیا میں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جنت کے طالب ہے پیدائشی طور پر لیکن جنت ملی کہاں آخرت میں لیکن اپنے اس اندر جو طلب بیٹھی ہوئے اس کی وجہ سے آدمی اسی دنیا میں جنت کو تلاش کرنے لگتا ہے اس دنیا میں جنت والا عمل درکار تھا نہ, نہ کہ خود جنت کی تعمیر تو بجائے اس کے کہ ہم جنت والا عمل کریں اس دنیا میں ہم جنت بننے لگتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کہ پیراڈائز اٹ سیلف از دا گریٹسٹ آبسٹیکل ان دا وے آف پیراڈائز خود پیراڈائز جو ہے ہمارے یہ سب سے بڑی ریکارڈ ہے پیراڈائز کو حاصل کرنے, کرنے میں کیوں ہم پیدائشی طور پر طالب جنت مخلوق ہیں اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جنت کا عمل کریں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ جنت بنانا جو جنت کے نام پر ہم جنت کو کھو دیتے ہیں جنت کے نام پر ہم جنت کھو دیتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں ہم جنتی زندگی تو بنا نہیں سکتے تو سارا کیا ہوا اکرات ہو, ہو جاتا ہے ہفت تام ہفت دنیا بڑا مضمون ہو جاتا ہے اور جب مرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم بغیر کچھ لیے ہوئے وہاں جا رہے ہیں یہ بہت عجیب بات ہے کہ انسان کو ایک ایک تضاد کے اندر جینا ہے ایک کنٹراڈکشن کے اندر جینا ہے کہ آدمی تو ہے طالب جنت لیکن اس کو رہنا ہے غیر جنت میں یہ دنیا غیر جنتی دنیا ہے ایک تعلیمی جنت کو غیر جنتیں دنیا بڑھانا پڑتا ہے یہ بڑی زبردست یعنی پرابلم ہر انسان کے لیے تو ساری تاریخ میں یہ ہوا کہ انسان نے چاہا کہ اس کے ذہن میں جو دنیا بسی ہوئی ہے اس کو بنائے لیکن بنا نہیں پاتا تو نہ کہ آخر میں کیا مایوس مر مایوس جاتا ہے کوئی چاہتا ہے اچھا گھر بنا جنتی گھر کو چاہتا ہے کہ بڑی حکومت مل جائے اس کو یعنی کوئی ہر آدمی کے دماغ میں جو پھسا ہوا ہے اس کو چاہتا ہے دنیا میں لے چاہے وہ پیسے کے معنی میں پالٹکس کے معنی میں حکومت کے معنی جس معنی میں بھی لیکن اس دنیا میں اللہ نے وہ مواقع رکھے نہیں ہیں کہ آپ جنت کو بنا پائیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مایوس مرتے ہیں مایوس مرتے ہیں تو ساری تاریخ میں ایک عجیب و غریب یہ چیز ہوا ہے کہ آدمی ایک شوق کے ساتھ زندگی شروع کرتا ہے حوصلہ اور شوق کے ساتھ مرتا ہے مایوسی میں پوری پر تاریخ یعنی الیگزینڈر جو تھا الڈر دا گریٹ سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے اٹھا بہت بڑی فوج لے کر کے لیکن دنیا فتح نہیں کر پایا اور مایوسی مر گیا ابھی وہ پہنچا تھا سندھ کے ساحل تک ایسے عام انسان ہمارے آدم گڑھ میں ایک ایک تھے راجہ ہرکچ چند تو سب سے بڑا گھر انہوں نے بنایا تھا آدم گڑھ میں اس وقت آزادی سے پہلے بہت زبردست کوٹھی تھی ان کی تو نقش و نگار اور بہت زبردست اس میں تزئین کاری ہوئی تھی اور جب آ کر دیکھتے تھے وہ تو کہتے ہیں یہ ایسے کرو وہ ایسے کرو لیکن ابھی ان کی کوٹھے مکمل نہیں وہ مر گئے رہ نہیں کے اس میں یہ سب کا حال ہے سب کا حال ہے کہ آدمی دیکھیے اس کی عبر تھوڑی ہے دنیا کے وسائل کم ہیں مواقع محدود ہیں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں اس درمیان میں آپ جنت کیسے بنائیں گے جو جنت بسا نہیں سکتے آپ تو یہ جاننا کہ اگرچہ میں طالب جنت ہوں میں اندر جنت کا شوق بسا ہوا ہے لیکن اس دنیا میں نہیں پا پاؤں گا میں اس کو وہ تو ملے گی موت کے بعد پوری دنیا میں اس لیے یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے جنتی شخصیت بنانا ہے یہ عجیب غریب چیز ہے جس کو کہ پوری تاریخ میں شاید چند لوگ دریافت کر پایا ہوں وی آر ڈسٹن ہمیں ایک تضاد کے اندر رہنا ہے یعنی طالب جنت ہو کر غیر جنت دنیا میں ہم پہ زندگی ادارنا ہے